اسم اللہ رحمن ورحم اللہ صحمہ محمد, محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وات میں تمام شام برادن صاحب کرتے ہیں ہمارے دعو شریف میں برد جو ہے چھ سو دو جو ہے تین دو سو چوالیس ہے چھ سو دو دعو شریف کا شرو کی تعد ہے اور دو سو چوالیس افراد ہتھیے کلراج ہتھیے میں ہم لوگ شرح اصمال حسنیہ میں اصمال حسین میں اس آٹھواں عیسو مقدس یا مومن ہو کے فیض و برکات کے حوالے سے ایک درس جو ہے جس میں آٹھ نو خصوصیت کا ناولوں کو درس میں بتایا تھا آج میں نواں خصوصیت کو دوبارہ دہراؤں دو تاکہ یہ آگے سے ربت ہے تو نواں خصوصیت یعنی فیض و برکت اس عیسو مقدس کا یہ ہے فرماتے ہیں ومن من دبر دوبر کل دبر کل سلاطن میت ملتن جو بھی سات اس اسم مقدس کو ہر نماز کے بعد ہر ہر نماز کے بعد سو دفعہ پڑھا کریں تو فی الوال الطبۃ المشادۃ و الکشفی تو یہ آدمی جو ہے مشاہدہ کے رطبے پر جو کشود میں ہے پردے ہٹ جاتے ہیں حق دیکھنے لگتے ہیں مشاہدہ کے رتبے پر پہنچیں گے وکلف ان شاعوات نفسیت و الخوات اور خواہشات نفسانی الخواجات سے بھی اس کی حقیقتوں سے بھی پردہ ہٹ جائیں گے اور سمجھیں گے یہ جی یہ جی جی چیز خواہشات نفسے کون سی جی چیز خواتر رات نفسانی ہے اور کون سی جی چیز الحامات ربانی ہیں ان چیزوں کا اسے جو ہے مکمل جو ہے علم ہو جائے گا اس قسم کی برکت سے تو یہ توجہ بھی جو ہے یہ یہ خصوصیت بھی ایک سیر دعوت نامی جو ہے تاویزات اور دعاؤں کے جو مجموعی کتاب ہے اس کی نمبر تین سو چھ تجمہ اس کے جو شخص ہر نماز کے بعد جو ہے ہم سن مراد اس سے فرض سے سو مرتبہ پڑھا کریں تو یہ شخص جو ہے مشاہدہ اور کشف کروتبے پر پہنچ جائیں گے شاوات نفسان خواتین سے ہاں جی یعنی شاوات نفسان خواتین سے یعنی شاوات نفسانی اور منفی سوچوں کے انجام حقیقت کا مشاہدہ کریں گے اور ان کی حقیقت اس پر کشف ہوا ایان ہوں گے ہاں جی اور اس طرح اسے نفسی و منفی خواترات سے بچنا آسان ہو جائیں گے اور ان کے شر سے محفوظ اور امن میں رہیں گے یہ تو توضہ میر توضیح بند آخر خود دے رہا ہوں جو مجھے سمجھے اس میں سے کیونکہ جو شاہ شاہوات نفسی اور منفی خواترات کی حقیقت کو مشاہدہ کریں گے اور اس کے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں گے تو بندہ مومن ضرور جو ہے ان چیزوں سے خود کو دور رکھے گا گو کی حقیقتوں کو جانیں گے ہاں جی شہوات نفسانی کی حقیقت کو جانیں گے اور خواتینات جو ہے منفی خواتینات کی حقیقت کو جانیں گے تو یقیناً وہ پھر اس سے دور بھاگے گا اور اس کے نفس پاک باغذہ ہو جائیں گے اور حقائق کا مشاہدہ کرنے لگ جائیں گے اور خواہشات دو شہوات نفسانی کے جو ہے پیچھے ہرگس نہیں جائیں گے یہ تو جی جو بنداخر کو ذہن میں تھا ہاں جی وہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں اس کے بعد جو ہے خصوص فیض و برکت اس عصم مقدس کا بولتے مطلب ہیں جو شخص اس اسم کی نقش کو اس کو وفق بھی بول رہا ہے تو زیادہ کتابوں میں نقش بولتے ہیں اس کو عقیق کے انگوٹھے پر کندھا کرے نقش میں والوں کو بھیج رہا ہوں اس کو وفق بھی بولتے ہیں ہاں جی عقیقے انگوٹھے پر کندھا کرے اور پہن رکھیں تو اللہ تعالی اس کے لیے حصول رزق کو آسان کر دے گا اصول رج اس کا آسن کرے گا اور عوالم ہیں جی بشریعہ اس کے لیے مسخر ہوں گے عالمی عوالی بشریہ یعنی انسانوں کے عالم جو ہے وہ اس کے لیے مشخر ہوں گے مسجد جہاں اور وہ جو بھی جائز کام کرنے لگیں گے لگے گا وہ اللہ کے حکم سے پورا ہو کر رہے گا اسی کو جو بھی حکم کرے گا وہ اس کو مانے گا کسی بھی نیک کام کا جائز کام کا کرے گا وہ کرے گا اس کا انجام ہوگا اس کا یہ معنی کیا ہے ہاں جی تو اس کو جو ہے حصول رزق کو آسان کر دے گا اور عوالی میں بشریہ اس کے لیے مسخر ہوں گے ان لوگوں کے دل اس کے لیے مسخر ہوں گے وہ کا کہنا مانیں گے ہاں جی اس پر رفتہ ہو جائے گا اور جو بھی جائز کام کرنے لگے گا یہ بندہ وہ اللہ کے حکم سے پورا ہو کر رہے گا یہ بھی ایک سیر و دعوت نمبر تین سو چھ پہ ہیں اور اس اس مقدس کے نقش اور وفق یہ ہے جو میں آپ لوگوں کو بیچ رہا ہوں اس میں بھی چار خانے ہیں اور دائیں سے بائیں بھی چار خانے ہیں اوپر سے نیچے بھی چار خانے ہیں تو کل سولہ خانے ہیں تو اس اسم کا جو عادت ہے یعنی اس مقدس کا جو عادت ہے ایک سو چھتیس ہے بس ہر خانے میں جمع کیا ہوا ہے ان خانوں کی خاص خصیت یہ ہے آپ جو ہے اوپر چار خانے ہر خانے کو آپ جمع کریں تو ایک سو چھتیس بن جائیں گے بس نیچے کے بھی چار کھانے ہیں ہر خانے کو نیچے جمع کریں جمع کریں تو بھی ایک سو چھتیس بن جائیں گے دائیں کونے سے بائیں کونے کے آخری کونے کو کونے میں جو چار خانے آتے ہیں لائن میں وہ جمع کریں وہ بھی ایک سو چھتیس آ جاتا ہے اور وہ بائیں کونے سے جو ہے دائیں کونے کے آخری کونے میں لے آئیں اس کو جمع کریں تو بھی ایک سو چھتیس آ جاتا ہے تو یہ اتنی بڑی ہنر سے حکمت سے ایک خاص حکمت کے تحت اس کھانے کو بنایا ہے اس لیے اس کے یہ اثرات ہیں تو اس عصم مقدس کے جو طالباً دس خوشیت جو بندہ کے تاویزاتی کتابوں سے ہاں جی اور اصم الحسنہ کے شروع سے جو مجھے دستیاب ہوا بتائے اتنا زیادہ کیونکہ متحمل نہیں مختصر دروش ہے مختصر دروس ہیں اس وجہ سے وہ میں نے اب لوگوں تک پہنچایا ہے تو توجی اس کہ اس میں اس مقدس المومن کے یہ فیض و برکات شبندر نگر کے یقیناً اس عصم مقدس کے فوض و برکات میں سے ایک قطرہ کی مانن ہے ہاں جی یعنی ایک باہر بیکران سے قطرہ کی مانن ہے اللہ تعالیٰ کے ازما حسن کے فوض و برکات و خصوصیات جو ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا حقیقت میں کوئی نہیں جانتا اس کائنات میں جتنے بھی امن و امان و سکون ہیں جنہیں بھی امن امن, امن، گھروں میں امن ہے شہروں میں امن ہے شہروں میں امن ہے بچوں میں امن ہے ملکوں میں امن ہے جہاں امن و امن سکون سب اس پاک ذات کے اس میں مقدس المومن کی برکت سے ہے اللہ تعالیٰ کے تمام صفات میں اطلاق ہیں جس کا کوئی اب حد بندی نہیں کر سکتا اللہ کتنا امن دینے والا ہے کتنا سکون دینے والا ہے ہاں جی اس کا ہم کوئی حد بندی نہیں کر سکتا ہے یہ جو وہ صفات اللہ کی صفات جس کا کوئی حد بندی نہیں کر سکتا ہاں جی دونوں طرف کوئی حد و حدود نہیں ہے اس کے ہوتے ہیں اطلاق ہاں جی اللہ کا معنی کوئی حد و حدود اللہ محدود ہے اس کے جو ہے امن و سکون اس پاک کاغذات کی ورث لے کر سرح تک کے اندر اسی کا امن حاکم ہے ہاں جی اور کائنات کے ہر ذرے پیروسی کے امن حاکم ہے ہاں جی تو لہٰذا جو ہے ہر ذرہ اس, اس دنیا کو آسمانی بلاؤں سے آسمانی کورات کے گر کر اس کے تباہ ہونے سے ہاں جی طوفانی ہواؤں کے آفات سے آ کے اور جو ہے بارشوں کے آفات سے بچانے والا ہاں جی پہاڑوں کے گر کر آ کے تباہ ہونے سے بچانے والا ہر دشمن کی شر سے بچانے والا امن سکون دینے والا وہی پاک جاتے اسی کے اس میں المومن کی برکت سے ہے یہ سب امن سکون اسے اسم ذات کی اسی المومن جو برکت سے ہے جس اس میں اطلاق ہے اللہ تعالیٰ کے تمام صفحات میں اطلاق ہے لہٰذا اس کی فیض و برکات میں بھی اطلاق ہے یعنی اس کے کئی حد حدود ناسما کے فوج و برکات کا کوئی بندہ حد حدود پین نہیں کر سکتا کسی بھی قسم کی حدود ان حد و حصر ممکن نہیں ناسماں کی خصوصیات میں ان کی جو ہے ہاں جی فیضات میں البتہ ہر ساب علم و معرفت اپنے اپنے علم دانش کے مطابق جو ہے ان آزما الحصنات سے فیض ہوتے ہیں ہر انسان اور یہ صرف اللہ ہی کے توفیق اور فضل خاص سے ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے اصماع الحصنات سے فیض لینا جو ہے ہاں جی ان سے فیض یاف ہونا ان کے معنی و مفہم کی گہرائی تک پہنچنا پہنچے اس کا جو ہے فیض بندے کو ملنا بندے کندے سے ان کے اثرات آنا اس کے خصوصیات کو جاننا اور خصوصیات سے فیض ہونا یہ سب اللہ تبار و تعالیٰ کے فیض خاص سے ہیں لطف خاص سے اللہ جن بندوں کو امین سمجھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے فیضات سے نوازتے ہیں البتہ جو ہے کچھ لوگ ان کے جو ہے اس نیت سے کرے اس کی موقعات کو ان کو قابل کرنے کے لیے تو ایک دن میں اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا ہاں تو اس میں وہ دنیاوی مقاص ہے موکل کے کیا وہ عبادت سن کو یاد کو پڑھا موقعات کو قابو کرنے کے لیے تو اس میں پھر اللہیت نہیں ہے وہ بھی ایک نو مادیت چیز ہے ٹھیک ہے نا جی مادی لیکن ہم نے تمام آسما اور کو دعاؤں کو قرآن واقعاتوں کو ہر ایک کے اوپر جو ہے مواقلات اس کے محافظ ہیں معصر تعداد میں پڑھیں تو وہ قابو میں بھی آ جاتی ہیں ان آپ کام بھی لے سکتے ہیں لیکن پھر یہ توحی نہیں ہے پھر یہ کام اللہ کے لیے نہیں ہے آپ نے تلاوت یا سورہ یاسین کو فلاں تعداد میں پڑھا اس کے موقع کو قابو کرنے کے لیے تو بس موقع مل گیا آپ کو اس سے خدا نہیں ملتا اس سے خدا اس میں کسی بھی اسم اللہ یا اللہ کو بندے نے رحمان الرحیم کو پڑھائی لیکن ان کے اثرات کو حاصل کریں یعنی اس کے موقعات کو قابو کریں کسی بھی صورت کی تلاوت کی تھی کہ اس کے مواقعات کے قابل تھا اس میں پھر توحید نہیں ہے اس میں للاہیت نہیں اس میں اخلاص نہیں ہے یہ تو بھی ایک مادی مقصد ہے لحاظ سے چونکہ اس سے دنیاوی کام لینا ہے لوگوں میں شہرت حاصل کرنا ہے خود کو کوئی بڑا بزرگ شو کرنا ہے ہاں جی بظاہر لوگ کے مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس طرح لوگوں کا جو ہے جیبوں پر بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں تو پھر اس میں توحید نہیں ہے اس میں پھر مادیات آ ہاں جی تو ہی دیا کہ آپ نے ان آسماں کا عبید کرنا ہے اس کہ میرا رب ان آسماں کے معنی و مفہوم سے بے صورت اطلاق متصف ہے میرا اللہ بالحق مومن ہے امن دینے والا ہے، سکون دینے والا ہے، چین دینے والا کائنات کی ہر شے پوری کائنات امن سکون اسی سے لہٰذا ایک عاشق دیوانے کی حیثیت سے اس کے آسماں الحسنہ کا عبد کرے اس نے کہ اس سے قریب ہو جائیں یعنی اس سے قریب ہو جائیں اس لیے کہ وہ ذات ان صفات کا مالک ہے اس لیے کہ وہ ذات ان صفات حسنا سے متصف ہے ان اسمال حسنا کے معنی اور حقائق سے متصف ہے اس کی جلال اس کی کیوریائی اس کی عظمت اس کی جلال و جمال کو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھ کی معرفت حاصل کریں پھر اس کی قمال عاجزی کے ساتھ جو ہے اس کے سامنے عبادت کریں اس کی بندگی کریں ہاں ان مقاصد کے لیے پڑھیں تو پھر نور لا نور ہے واقعی دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھیں ہاں جی تو پھر چاندان فائدہ تو وہی جس مقصد کے لیے پڑھا وہ تو حاصل ہوگا لیکن اس میں ہاں تمام مقاصد میں اصل مقصد خد خدا کو پانا ہے بندے مومن کی جو ہے تمام مقاصد میں اصل مقصد خدا کو پڑھنا ہے خدا کو قرب حاصل کرنا ہے بندہ جو اللہ کا سچا بندہ بننا ہے ہاں اللہ کی معرفت ہوگی بامارفت اس کی عبادت و بندگی کرنا ہے. یہ اصل مقاصد تین اسمال ہوتا ہے ہم اللہ کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں اس کی جو ہے امن امن جو اس نے دنیا پہ حاکم میں عرض لے کر سرا تک ہاں جی اس نے امن میں رکھے اس نے سورج کو گر کے دنیا خطابہ ہونے سے بچایا اس نے چاند کو گر کر دنیا اس نے اربوں ستارہ سیاروں پر مستاروں پر مشتمل قحکا شانوں کو سن بال کے رکھا ان میں سے ایک ستارہ بھی گر جائیں زمین تباہ و برباد ہو جاتی ایسے ستارے جو سورج سے ہزاروں گنا بڑا ستارے کہکا شانوں میں موجود ان میں سے ایک کہ میں سے ایک ستارہ گر جائے دنیا اسی لمحے میں نیست نابوت ہو جاتی ہے ان سب کے حفاظت کرنے والی سب سے اس کائنات کے حفاظت کرنے والا خسن جو ہے ہماری روئے زمین کو محفوظ رکھنے والا وہی ذات اقدس علا ہے وہی پاکزات ہے وہی مومن و مہمن ہے وہی نگاہ ہے وہی محافظ ہے اسی کی حفاظت سے ہر چیز محفوظ ہے تو اس عقدے کے ساتھ جو ہے کاشق دیوانی کے اچھا اللہ کے آسمان وجنا کا ویرد زبان کریں تو انسان کو اللہ کا قروف حاصل ہوگا اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اور وہ سچی بندگی کر سکے گا مقصد کی ضالاً ہمیں دنیا میں جا جھما خلق تو جینے والے انس اللہ علیہ ہاں میں اللہ نے خراب اللہ کی عبادت کے اللہ کی معرفت کے لیے اللہ کی سچی بندگی کے لیے تو ان آزما الحسنار سے آپ فیض حاصل کریں گے ان کے حقائق کو جانیں گے ان کے عظمت کے ذریعے سے اللہ کی عظمت کے ان کے معنی مفہوم کو سمجھ کر اللہ کے اللہ جو ہے کہ امن کو اللہ کے جو ہے امن دینے کی کیفیتوں کو جو ہے اللہ کس ساتھ تک مومن ہے کان دن کس حد تک بندوں کو کائنات کے عرصے کو امن دے سکتے ہیں اس کی جب بے نہاد امن مومن مدلقہ کو سمجھیں گے تو اللہ سے محبت پیدا ہوگا ہم سمجھیں گے بس جہنم سے امن دینے والا بھی وہی ذات ہے جہنم کے عذابات سے عذاب دینے والے دنیا کی ہر آفت سے ہر فضے سے ہر آزمائش میں امن سے رکھنے والا بھی وہی پاک ذات ہے ہانیم جی کے وسحت کو سمجھیں گے سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کا ہم سچا بندہ بن سکے میری دعا اللہ تعالیٰ ہم صاحب کو ان آسما کے حقائق سے ان کی جو صحیح معروفت اور ان کی جو ہے جو روحانی فیض حاصل کر سکیں جمعانہ معفہوم کو سمجھ کر اللہ کی صفات اور آسما کی جو ہے معرفت حاصل کریں اور اللہ کے حضری سے اس کی بندگی کر سکیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آسما کی صحیح معرفت کی توفیق ادا دے دے عطا کریں اس کے ذریعے سے اللہ کی سچی بندگی کی ہمیں توفیع طا فرما عالم